اس کے ساتھ تنہا کوئی لا الہ الہ الہ کہہ کے دیکھ لے اور خدا کا شکر ہے میرے نام کے ساتھ مفتی کا لقب لگا ہوا نہیں ہے کہا دے سکتا ہوں میرے اساتذہ نے مجھے حق دیا ہے لیکن میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا نہیں ہے اللہ کا شکر حالانکہ اگر کوئی محترم شخصیت اس کے ساتھ واقع صحیح معنی میں مفتی کا لقب لگا ہوا ہے تو محترم لفظ ہے میں یہ نہ یعنی سمجھیے گا کسی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں لیکن عام طور پر یہ لفظ ایسا پامال ہوا ہے با با با با با کہ نہ پوچھئے تو وہ عام طور پر جنت کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ مومنین کے درمیان ہوتی ہے وہ مفتی ہوتا ہے سبحان سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان آج کل یہ مشکل ہے है. جنت کی راہ میں مومن مسلم جنت جا رہا ہو اگر بیچ میں کہیں مفتی آ گیا تو جہنم میں پہنچا دے گا سبحان اللہ, سبحان اللہ بے شک آگے صورتحال یہی ہے جو صحیح مفتی ہیں ان کی بات نہیں ہے دیکھیں ایسی باتیں جب بھی کہی جاتی ہیں تو پانی نشیب ہی میں مرتا ہے فراز پہ نہیں جاتا اگر کوئی علم و کردار کی بلندی پر ہے تو اسے کوئی آنچ نہیں ہے پانی نشیب पार میں جائے گا لیکن عام طور پر جو صورتحال ہے ایسا پامال ہوا یہ کلمہ کہ اللہ کے بیچارے بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان یا جنت کے اور دنیا کے درمیان مفتی حائل ہے سب سے بڑا حائل اس وقت مفتی ہے مسلمان کہتا ہے ہم مسلم ہیں وہ کہتا ہے نہیں تم جہنمی ہو کافر ہو وہ کہتا ہے ہم عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں آپ شرک کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم محبت کی رسمیں ادا کر رہے ہیں نہیں آپ بداتیں کر رہے ہیں یعنی نیت ہماری محاسبہ آپ کا ہماری نیت کی آپ کو کیسے خبر ہے آپ کھدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں یعنی مشرک ہیں آپ ہم اس علم کو گوسا دے رہے ہیں یہ علم اس لیے علم توحید ہے اس لیے ہم گوسا دیتے ہیں اللہ سے محبت ہے اللہ کا ہاتھ تو ملے گا نہیں کہیں چوننے کے لیے محبت ہمیں اللہ سے ہے یہ عشق جو خدا سے ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا ہر وہ چیز جو منسوب ہو جائے ذات حق سے محمد ملیں گے ہم ان کے ہاتھ کو بوسا دیں گے قدموں کو بوسا دیں گے محمد نہیں ملیں گے ان کی ردا مل جائے گی اسے بوسا دیں گے محمد نہیں ملیں گے ان کی نالین ملے گی اسے دیں گے محمد نہیں ملیں گے ان کی چوکھٹ ملے گی اسے ہو کر ہم عشق خدا سے سرچار ہو کر توحید میں مست ہو کر ہم محمد کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہے ہیں اور مفتی شرخ خود یہ مفتی جب دنیا کے سرکشوں کے آگے سجدہ کرتا ہے خلاف اگر کوئی فتوا نہ دے تو ہم موجود ہے فتوا دیں ایسے سارے مفتی ایسے سارے مفتی وہی وہ حیثیت رکھتی ہیں جو میں نے ارض کیا کہ جنت کے وہ مسلمان کی راہ میں رکاوٹ بے ہے. سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت یہی ہے مسلمان کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں آپ کہہ رہے نہیں تو کافر یہ حق صرف اللہ سبحانوں کا تعالیٰ اللہ جانتا ہے بندے کی نیت اللہ کے رسول نے کہا ان عملہ امال و عمل کا دار نیت پر